اللہ کا قرآن کہہ رہا کہ فالم پہلے جان تو جان لے کے ہے کہہ رہا اِداہ اللہ فالم الا اللہ اور اسی طرح قرآن کہتے ہیں ہم قرآن میں یہ جو مثالیں دے دیں کہ تجھے توحید پڑھا رہے ہیں کیوں وہ مایا کی روح لیکن ان کو نہیں سمجھتے مگر علم والے علم ہوگا تو سمجھے گا نا کہ توحید کیا ہے اسی طرح قرآن کہتے ہیں شاہد اما الا لا, الہا لا الہا اللہ تو ال علم کا ام بالکست اللہ فرماتے ہیں اس کی گواہی اللہ نے دی فرشتی نے دی اور کس نے العلم علم, علم, علم, علم والوں نے علم ہوگا تو مانا آئے گا اسی طرح لبون تز کرول الباب اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ کہہ دی کہ کیا وہ برابر ہیں جو جانتے ہیں یا جو نہیں جانتے دونوں کیسے برابر ہو سکتے انزک کرول الباب اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں جو عقل والے ہیں جو علم والے ہیں اس لیے اولابا نے لکھا کہ کلمے کی پہلی شرط کیا ہے کہ کی فالم علم یہ شرط ہے. اول اب جناب اب کلمے کا معنی کیا ہے معنی علم ہو تو معنی ہوگا تو آئے گا نا اسی لیے اللہ نے بڑی عجیب بات دکھی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں لوگ کلمہ پڑھتے گئے پڑھتے گئے کہ ایک پیر نے بھی نوے نوے ہزار مسلمان کر دیا اور مکے والوں نے کلمہ نہیں پڑا کبھی آخر آپ سوچے نا کہ ہمارے انڈیا میں تو ایک پیر کہنا کہتے ہیں حضرت تو خاجہ مین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں نوے ہزار مسلمان اللہ وہ ہو گیا ہوگا کوئی بڑی بات نہیں اچھا اسی طرح اور بزرگوں کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے خاجنظام الدین اولیاء ہیں سریف الدین کشتی ہیں اسی طرح بہاؤ الدین زکریہ ہیں فریش سدین کہتے ہیں فلاں بزرگ نے اتنے مسلمان کی فلان اتنے مسلمان کی فلان بالکل آمنہ میں اعتراضی کا نانا ہم تو اولیاء اللہ کے غلام ہیں ہم تو ان کے جو صحیح معنوں میں اللہ کے ولی ہیں ان کی صحبت کو اپنے لیے اکسیر اور نعمت سمجھتے ہیں بات یہ ہو رہی ہے کہ میں نے جو بات سمجھانی تھی اس کو سمجھیں کہ یعنی ہمارا لوگ تو کلمہ ماشاءاللہ اللہ تھوڑی سی توجہ ہوئی تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن مکے والوں پہ خود محنت سرکار دو عالم نے فرمائی ہے یعنی ان کو دعوت توحید دینے والے کون ہیں محمد رسول اللہ اچھا اس کے بعد دعوت توحید دینے والے کون ہیں صدیق عمر عثمان علی صحابہ عثمان رضوان اللہ علیہ ویکن ان لوگوں نے آپ اندازہ فرما لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مکے سے لے کر ہجرت کرنے تک تقریباً کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے اسی لوگ اسی یعنی تیرہ سال کی محنت کے بعد اسی شاگرد ملے اس کی وجہ کیا ہے آخر تو اس کی وجہ اولا نے لکھی ہے کہ ہمیں چونکہ کلمے کا مانا ہی نہیں آتا تو پڑھنا بڑا آسان ہے ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ مانا تو ہمیں آتا ہی نہیں کلمے کو ہم سمجھتے نہیں واشل یہی کلمہ ہے نا وہ ایک مسل مشہور ہے ایک چور تھا جانگلی قسم کا جنگلوں میں رہنے والے ہوتے ہیں نا دیہاتی بالکل اکڑ قسم کے بالکل جن کو کوئی تعزیب نہیں ہوتی تو جب وہ پکڑا گیا اور پولیس کے پیش ہوا اور یہ ہوا وہ دیکھا تندار نے کہ جانگلی قسم کے لوگ بڑے مضبوط ہوتے ہیں تو اب ان پہ میں تو کروں گا ماروں گا پتہ نہیں یہ بات مانے گا نہیں مانے گا اور ابھی بات سنو مدئی کا جو شبو ہے نا دلائل کے ساتھ وہ تمہارے اوپر ہے کہ تم نے چوری کی ہے تم قرآن اٹھاؤ گے کہ تم نے چوری نہیں کی اس نے کہا تھا ندار صاحب میں جنگل میں رہنے والا ہوں مجھے نہیں پتا قرآن کیا ہوتا ہے پہلے مجھے قرآن دکھاؤ تو صحیح نہ رہ. تو انہوں نے مسجد سے قرآن منگوایا نکاجی یہ قرآن نے کہا تی میں اٹھا لوں گا تیس اٹھا لوں گا ایک تم ایک کہتے ہو آب دو سو یہی قرآن ہے نا یہ تو تین سو لے گا میں اٹھا تو یہ اٹھا سکتا ہوں تو تھادار سمجھدار تھا اس نے کہا کہ یہ بے وقوف سمجھ رہا ہے کہ اسے کتاب ہی اٹھا ہے اس کو پتہ تو ہے نہیں تھا کہ قرآن کیا ہے اگر قرآن کی عظمت کا پتہ ہو تو یہ قرآن اٹھائے گا تو اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے یہ قرآن ایسے نہیں اس کے ساتھ ایک رحل بھی ہوتا ہے قرآن رحل پہ رکھتے ہیں رحل کے ساتھ اٹھانا پڑتا ہے اس نے کہا جی وہ راہل بھی دکھائے اس نے کہا اس کو لے جاؤ کنویں پہ کنویں پہ جو راہٹ چلتے تھے نا انہوں نے کہا یہ ہر وقت پانی میں دھلتے رہتے ہیں پاک ہوتا ہے یہ ہوتا ہے قرآن کا حال یہ ہم قرآن اس میں رکھیں گے تمہیں میں سب کو اٹھاؤ گا انہوں نے کہا جی پھر میں نہیں اٹھا سکتا پھر وہ مجھے چوری میں چلان کر دیں یہ نہیں اٹھا سکتا تو جب ہمارے نزدیک قرآن کا وزن ہی یہ ہو کہ ہم وزن دیکھیں گے وزن کتنا ہے آدھا چھٹ ہے یا دو چھٹ آنک تو پھر تو جتنے مرضی آئے قرآن اٹھوا لیں جب ہمیں کلمہ پڑھنے کا مانا ہی نہیں آتا ہے تو ہم سے جتنا مرضی آئے کلمے پڑھوا لیں بلکہ ہمارا تو ماشاءاللہ اللہ مسلمان اتنا تیز ہے غسلیں جنابت کرنے کے لیے جب غسلما خانے میں جاتا ہے اور بغیر کپڑوں کے کھڑا ہوتا ہے وہاں بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے اس کے بغیر میں پاک ہی نہیں ہوتا وہاں کلمہ پڑھ کے نہاتا ہے کیوں اس کو پتہ ہی نہیں کہ کلمہ ہے کیا اب غسل خانے میں نہیں پڑے گا تو کہاں پڑے گا اس بے وقو کو پتہ ہی نہیں ہو کہتے بریشی سے پاک ہونا ہے بغیر کپڑوں کے کھڑا ہے غسل غسل جناپت کے لیے لائی راہ لائی راہ لائی راہ کلمہ چڑھ رہا ہے اس, اس جیسا کوئی احمد ہے دنیا میں اگر اس کو کلمے کا معنی آتا تو کبھی یہ حرکت کرتا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کلمے کی سب سے پہلی شبد کیا ہے علم کہ کلمے کا معنی سیکھو کے مانا كلا إله إلا الله محمد رسول الله اور دیکھیں کہ اللہ کی کتنی صفتیں ہیں رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے انان ہے منان ہے ستار ہے غفار ہے آپ کی بڑی قرآن میں صفتیں موجود ہیں اللہ نے خود ذکر فرمائیے ہو اللہ ریلا اللہ اللہ عالی ملک بھی بشادتی ہو الرحمٰی او اللہ ال ریلہ اللہ الله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ام ما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الاسماء سما الحسنہ تو آپ دیکھیں اللہ کے کتنے نام ہیں لیکن کلمے میں کوئی صفت رحمان بھی نہیں آئی رحیم بھی نہیں آئی ستار بھی نہیں آئی غفار بھی نہیں آئی یہاں ایک صفت آئی کہ لا الہ تو آخر کیا وجہ ہے کہ یہاں نبی جو ہے الہ کیا اور الہ کس کو کہتے ہیں یہ سارے پیغمبر جو کہہ رہے ہیں کہ وہ علا سمودا کام صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَى آدَمَ خَاطَهُ هُدًى قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ علا مدی انا کا کلمے میں بلا علا اللہ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کلمے کا معنی سیکھ جائیں کلمے کے مفہوم کو سمجھیں کہ آخر کوئی ایسی بات تو ہے نہ جی آپ نے نہیں پڑھا حدیث سے مبارک میں کہ ایک دن میرے آقا سرکار دو عالم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسی جبل صفا پہ کھڑے ہیں جو الحمدللہ للہ آپ لوگوں نے تو دیکھا ہے صفا دوڑتے ہیں چڑھتے ہیں دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی عادت کے مطابق بڑے زور سے بلایا یا صبح زور سے آواز اور زبان عرب میں یہ طریقہ تھا کہ اگر کسی آدمی کو کوئی اہم کوئی ایمرجنسی ہو تو وہ کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گیا سی اور سب آواز دیتا تھا اور دنیا بھر دوست اس کے یا سننے والے دوڑ کے مدد کو آتے تھے جب حضور نے آواز دی جس جس کو بھی آواز پہنچی ان نے کہا بھی وہ ہم حضور کو کہا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب پیار کرتے سارے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے اس وقت کے جو ستون تھے آیاان تھے مکہ کے ابو جہل ہے ابھی لہب ہے اتبا اتبا ہے شہبہ ربیہ ہے ولید عبد البغیرہ ہے آ میہ ابن خلف ہے سب لوگ کٹھے ہو کے حضور صفحہ پہاڑی پہ کھڑے ہیں سب کے سب کے مو جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے میری قوم کے سرداروں مکے والوں اگر میں تم لوگوں کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے چھپا ہوا ہے میری بات مان لو گے آپ کو ستھی یا میری بات کو مانو گے نہ کہ آپ ستنا بالکل مانیں گے کیسے نہیں مانیں گے کہا حضور آپ کیوں کہیں گے ہم مان لیں گے کیونکہ میں جرم بنا کر اللہ ساد کا نہا دلا ہمارا جو تجربہ ہے ہم نے جو چالیس سالہ زندگی میں دیکھا ہے آپ کو ہمیشہ آپ نے سچ بولا ہے ہمیشہ آپ نے انصاف کی بات کی ہے آپ غلط بات کرتے ہی نہیں ہے تو آپ کی بات کیوں نہیں مانیں گے تو حضور نے کہا کہ میں پورو کلیمت ایک کلمہ پڑھ لو اور اس کے بعد لفظ پہ غور کریں جو حضور نے فرمایا ہے اس دعوت میں فرمایا کہ لوگوں ایک کلمہ پڑھ لو صرف عرب نہیں بلکہ اجم بھی تمہارے زیر نگی ہو جائیں گے تمہارے زیر سایہ آ جائیں گے صرف ایک کلمہ پڑھیں عرب کی سرداری نہیں بلکہ اجم کے بھی سردار بن جاؤ گے فوراً کا فوراً یا سنو تو جلدی بتائے ہم تو اسی سرداری کے چکر میں مر رہے ہیں ہمیں بتائیں اگر عرب کی سرداری کے ساتھ اجم کی بھی سرداری ملے تو بابو فرمایا لا لولا الا اللہ قولو لا لولا الا الاف لکھو مکے والو یہی کلمہ پڑھ لو تو فلا پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے دنیا و آخرت میں اسی پہ وہ بگڑا تھا ابھی یہ حل کیا لگا پبل لگا لہذا آگا کے بات نا نبوب اللہ آپ کے لیے ہلاکت اسی لیے ہمیں بلایا تھا کیوں وہ کلمہ کو سمجھتا تھا کہ کلمہ کیا ہے اسی لیے ہم نے نہیں پڑھا ہمیں جتنے کلمہ پڑھوا دو ہم پڑھ لیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہی نہیں کلمہ کیا ہوتا ہے ہمارے بھی یہ تو کلمہ جو ہے نا جی وہ بالکل کام سی چیز ہے وہ ٹھیک ہے پڑھ لیا لی اراؤ دن میں پڑھ لیا لی ارا اللہ سو دفعہ پڑھ لیا لی اللہ لیکن یاد رکھو کہ جب میں نے عرض کر دیا تھا کہ اضافات شبت فاطل مشروط شرط نہیں تو مشروط نہیں ہوتا ہے تو پہلی شرط کیا ہے کلمے کا علم مانا سمجھنا اب کلمے کا مختصر زمانہ سمجھ لو تو سیدھے ان اپنے اپنے مقام میں درس میں آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ نفی کرنی ہے لا ہمیشہ نفی کے لیے ہوتا یہ نفی کے لیے ہے لیکن نفی کے چیز کی آل ہا بات اور اس بات کس کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا کیونکہ مسئلہ ہے الہ اس لیے اس میں نفی اور اس بات اور یاد رکھو نفی ہو اس بات نہ ہو پھر بھی بندہ مومن نہیں اچھا اس بات تو ہے لیکن نفی نہیں پھر بھی بندہ مومن نہیں یہی وہ معنی ہے جس کو سمجھ رہا ہے انشاءاللہ کہ لا الحا نفی کر رہے کہ کوئی وہ الہ نہیں مگر اللہ تو اگر نفی نہیں کرے گی اللہ بادلہ کی تو پھر بھی ایمان نہیں ہوگا اچھا اگر نفی تو کر دی لیکن اللہ کی اس بات نہیں کر رہے ہو تو پھر بھی ایمان نہیں ہوگا اچھا اللہ کا تو ہم اس بات کرتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن علیہ بادلہ کی نفی نہیں کرتے تو پھر بھی ایمان نہیں ہوگا تو ایمان کب ہوگا جب نفیئن و اس بات نفی اور اثبات میں ہم اپنے دل و دماغ میں یہ بات یقین سے بچھا دیں کہ لا الہ الا اللہ کوئی محبود برحق نہیں مگر اللہ اور پہلے ناؤ سے نبی ہوگئی الحباطلا کی اور اس بات ہو گیا بابود حق کا تو من یہ ہوگا کہ لا الہ یعنی کوئی محبود برہق یاد رکھو محبود برہک صرف کہو کوئی معبود نہیں مگر اللہ تو لوگوں نے محبود تو بڑے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے تو بتوں کو بھی معبود بنایا ہوا ہے درختوں کو بھی معبود بنایا ہوا ہے شخصیات کو بھی معبود بنایا ہوا ہے تو اس لیے یہ مانا ہوگا کہ کوئی معبود برحق نہیں لا بحق الا اللہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پیغمبر ہیں قاصد ہیں رسول ہیں اللہ کے اللہ نے انہیں رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے تو اب یہ ایک ہے ترجمہ تو سب سے پہلی شرط کیا تھی کہ ہم ترجمہ جان لیں گے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا اور اسی طرح آپ یاد رکھیں کہ دوسری شرط کیا ہے دوسری شرط یہ ہے یقین کیا مانا اگر یقین نہیں ہے تو پھر بھی ایمان نہیں یعنی ایک آدمی کو کل میں تو پڑتا ہے جانتا بھی ہے کہ کوئی بابو دے برحق نہیں وغیرہ اللہ جانتا ہے مانا اس کو آ گیا. لیکن اس پہ یقین نہیں ہے یقین اگر نہ ہو تو پھر بھی ایمان نہیں ہوگا اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمائے کہ ان موہ منو نل زین آ منو بلاور رسولی ان موہ منو لینا آ منو اللہ نے پھر مومن وہ ملبو ہے جو اللہ اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں پھر شک نہیں کرتے تو نفی یعنی یقین ہو جو ضد ہے شک کی تو جب یقین نہیں ہوگا یعنی انسان وہ ہے اچھا ٹھیک ہے خدا ہے جی سب کچھ اللہ بھی کرتا ہے پھر دل میں شادت یار دیکھا تو نہیں ہے نظر تو کبھی نہیں آیا اور اتنے ہزاروں سال گزر گئے کسی کو بھی نظر نہیں تو شاید اچھا پھر پتہ کہتا ہے یار ہو سکتا ہے دیکھو نا اب ایک ہی خدا تو اندھیرے کو بھی پیدا کر دے نور کو بھی پیدا کر دے اس لیے وہ شک میں پڑے دو خدا بنا بیٹھے انہوں نے کہا کہ ایک یزا ہے ایک آہرمن ہے ایک خیر پیدا کرنے والا ہے ایک شر پیدا کرنے والا ہے ایک لور پیدا کرنے والا ہے ایک زرباد پیدا کرنے والا ہے جب کام زیادہ نظر آئے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو دو سے بھی گاڑی نہیں چلے گی انہوں نے کہا چلو پانچ بنا لیتے ہیں انہوں نے پانچ بنا لی پھر انہوں نے دیکھا کہ یار یہ پانچ سے بھی دیکھو کام تو بہت زیادہ ہے تو پانچ آدمی تو ایک ہسپتال کا کام بھی نہیں کر سکتے یہاں کتنے ڈاکٹر چاہیے تو یہ سارے کام پانچ کیسے کر لیں یہ تو انہوں نے کہا چلو سو کر دیتے اسی طرح بڑھتے بڑھتے, بڑھتے پینتیس کروڑ دیوتا بنا ڈالا تو وجہ کیا تھی یقین نہیں جب آدمی شک میں پڑ گیا تو بس اسی آدمی شک میں پڑ گیا تو بس اسی شک سے بنیاد بڑھتی گئی تو ایمان سے نکلتا گیا تو یاد رکھے کہ کلمہ پڑھنے کے لیے شرط اول کیا ہے علم اور شرط سانی کیا ہے یقین لیکن یقین, یقین کون سا منافی شک کہ جو شک کے خلاف یہ شک نہ دی. بس بالکل کلمہ پڑا ہے تو بس پڑا ہے پھر یعنی ایسے ہے کہ جیسے دو اور دو چار ہیں پھر ایمان یقین کہ یہ مانا ہوتا ہے کہ ابو جہل کہتا ہے کہ یا ابھی بکر ابا بکر تم نے سنا ہے ما کالا صاحبوں کا تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے میں بیت البخص گیا اور میں جرابا سبانو پہ گیا اور میں سدر ترمتہ گیا اور رات بھی گزری واپس آ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے بڑھا یہ ممکن ہے یا کل میں آتی ہے بات سیدنا ابو بکر نے ایک بات کی اس نے کہا ابو جہل یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس نے کہا ہاں ہاں بالکل کہا ہے نہ کہا سادہ کار اصول اگر کہا ہے سچ شک کی بات ہی ہو ابو جہل اکا ابکا کھڑا ہو گیا اعلان ہو گیا کر ابو بکر اس کی تصدیق ہو رہے ایک رات میں اکل کی بات کرو یار یہ اکل میں دکھلونے والی بات چھوڑ ابو جان ہم اس سے بڑی بات مانتے ہیں ہم جب یہ مانتے ہیں کہ جبریل آسمانوں پہ باہی رہ کے ہمارے نبی کے پاس آتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے تو اگر جبریل آتا ہے اور جاتا ہے اور اگر حضور چلے گئے تو کیا مشکل ہو گئی ہم تو اس سے بڑی بات بھی مان چکے ہیں اب اندازہ فرما یہ ہے یقین یہ ڈل مل یقین نہیں ہمارے ہاں ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں دل میں لے یقین کہ ماشاءاللہ اللہ گولیاں بھی کھا اور زمزم شریف کے ساتھ کہا جی وہ کہتے ہیں جی شفا ہوگی مٹی شفا ہوگی نہ گولیوں پر یقین ہے نہ زمزم پہ یقین ہے تو جو آدمی منافق ہے انشاءاللہ دونوں سے شفا نہیں ہوگی نہ گولیاں فائدہ پہنچائیں گی ان شاء اور نہ زمزم فائدہ پہنچائے گی جن لوگوں کا ایمان ہوتا تھا یقین ہوتا تھا کہ ایک آدمی آ کے کھڑا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ تیرے نبی کی حدیث ہے ماں زمزم علی معاشوری بلا کہ زمزم کا پانی جس غرض کے لیے پیو وہی غرض پوری ہو جاتی ہے اور میں اس لیے پی رہا ہوں کہ آج سفیان ابن اینا جو بہت بڑے محدث ہیں وہ مجھے مل جائے اور حضور کی مجھے سو حدیثیں سنائے آپ نے بھی دم دم پی کے کبھی دعا کی ہے کہ مجھے حدیث شریف آ جائے کل کا ماں ہی آ جائے تو اب جناب یہ ہے یقین کا اندازہ کریں کہ وہ کہتے ہیں یا اللہ تیرے نبی کی سچی حدیث ہے کہ ماؤ زمزم لما شور بلا جس کا روزگی میری حدی ہے مجھے سو حدیثیں سنائے اور سنائے بھی سفیان نبلے ہوئے ہیں اور بھی کوئی نہیں وہ کہتے ہیں اس نے دعا کے ہاتھ نیچے ڈالے اور حضرت سفیان فرواتے ہیں کہ میں ساتھ کھڑا سن رہا تھا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زمزم کے کنویں سے دور لے آیا میں نے کہا ان سفیا نے ابن اویا کہ وہ صوفیا ابن اپنے اویا میں ہوں اور بیٹھو حدیث سنو سو حدیث سناؤں تو میں ازم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جن کے یقین ہوتے ہیں ان کی دعائیں یوں لگتی اور ان پہ اثر بھی یوں ہوتا یعنی آپ حیران ہوں گے یقین کریں آپ تو ڈاکٹر صاحبان ہیں آپ تو ہماری بات سن کے ویسے بھی کہیں گے یہ تو مولوی ویسے بھی عقوف ہوتے ہیں کیوں کہ آج پڑھے لکھے لوگوں کے نزدیک بے وقوفی ہی ہوتے ہیں کیوں کہتے ہیں عقل والے ہوتے ہوتے قرآن پڑھتے ہیں عقل والے ہوتے ڈاکٹر بنتے ہیں ایف آر سی ایس کر لیتے ایم آر سی پی کر لیتے یا آئی سی ایس میں چلے جاتے یا سی ایس پی کے امتحان میں بیٹھ جاتے کچھ بن جاتے وہی ملہ کے ملہ مسجد میں ہی کھڑے ہیں اور کیا اسی لیے وہ سمجھتے ہیں ہمیں کہ یہ لوگ عقل والے نہیں ہوں بہرحال یہ الگ بات ہے بحث ہے اللہ پاک ہدایت طاہ فرمائے اور اصل بات جو میں عرض کر رہا تھا وہ عرض کر رہا تھا کہ یقین کی کہ یقین دیکھو کہ اس میں کیسے مانگی ہے یہ چند سال پہلے کی بات ہے دو یا چار سال پہلے کی ایک آدمی جس کو میں نہیں جانتا اس نے اسلام آباد سے مجھے خط لکھا کہ جی میں آپ کو گئے جانتا ہوں اور میں کینسر کا مریض ہوں اور ڈاکٹر صاحبان نے اپنی یعنی تحقیقات کے بعد اپنے جو مجھے اپینین دی ہے وہ یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ تین چار ماہ چھ ماہ تک زندہ رہوں گا میری تمنا ہے کہ مجھے اللہ عبرا رسید کر دے اور اگر آپ خط لکھ دیں نا مجھے تو یہاں ایک آدمی ہے جو آپ کے خط کو دیکھ کے مجھے ابرا کرا دے میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے کیا تکلیف ہے بھائی میں نے ایسے لکھ دیا کہ بھائی یہ کوئی اہل خیر اگر ایسی نیکی کرتا ہے جزا اللہ خیر اللہ اسے جا دے بہرحال وہ جناب آ گیا وہ جب آیا غریب تو وہ ویل چیئر پہ تھا اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ میرے ساتھ بات کرتے کرتے یعنی ایک منٹ میں کچھ دس دفعہ اس کا سانس چڑھ جاتا تھا. اور میرا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا آنسو اس کے بہ رہے تھے بےچارے کہ وہ بات نہیں کہہ حالت میں نے اس کو کہا نے کہا بیٹا رونے کی کیا بات ہے دیکھو نا اللہ نے حالانکہ میں تمہیں نہیں جانتا تم نے بھی میرا کہیں نام سنا ہوگا تم بھی مجھے نہیں جانتے اللہ نے تمہیں مکے میں بلا لیا عمرے پہ بلا لیا تیری تمنا یہی تھی کہ میں مرنے سے پہلے کہوت اللہ دیکھ لوں مدین نشریف دیکھ لوں موت تو آنی ہے موت تو نہیں چلے گی تو اللہ نے وہ تمنا بھی پوری کر دی ہے تمہیں خوش ہونا چاہیے رونے کی کیا بات ہے میں نے کچھ اس کو حوصلہ دیا انہوں نے کہا دیکھو بات سنو یہاں آ ہو تو سب سے بڑا علاج جو ہے وہ زمزم ہے تم صبح و شام جس طرح ہو سکتا ہے زمزم پیو اپنے اوپر ڈالو اور جہاں جہاں تمہیں انہوں نے بتایا ہے کہ کینسر کہا ہے تمہیں اس پہ ڈالو اور بس مرنا تو ہے تم نے بات تو آنی ہے تو زمزم پیتے اگر مر گئے تو کیا ہر گئے وہ نے کہا جی ٹھیک اچھا میں اس بات کو بھول گیا وہ چلا گیا ہم اپنے میں وہ اپنے میں تقریباً مجھے کوئی بیس دن کے بعد وہ بندہ ملا اور وہ خود چل کے مجھے آگے ملا اور کہا کہ مکی صاحب مجھے پہچانا ہے میں کون کا نہیں کرنے کو میں وہی بندہ ہوں کینسر والا یہ مائع زمزم کی برکت ہے کہ میرا اتنا کلو وزن بڑھ گیا اور میں پانچ تباہ روز پیدل چل کے کر رہا ہوں نے کہا یار تیری نیت کی ہوگی یقین ہوگا اللہ نے تمہیں چاہ دے دی ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے واپس گیا اس نے جا کے جناب وہاں دوبارہ داخلہ لے کے چیک اپ کرایا ان نے کہا بھی اب تو تم پر کوئی اثرات نہیں ہے لیکن شرط کیا ہے کہ یقین اگر یقین نہ ہو تو زمزم کیا کرے جب زمزم میں ہم نے دوائیں ڈال دی ہیں تو یقین تو ہمارا ویسے پورا ہو گیا نا جب زمزم پر ہی ہمیں اعتماد نہ رہا تو پینے پر ہمیں کیا اعتماد رہے گا تو اس لیے بہرحال کلمہ شریف کی پہلی شرط کیا تھی یاد رکھو علم جاننا اور دوسری شرط کیا تھی یقین ہونا کہ جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ ہے جب یہ یقین ہو اس میں ذرا برابر شک نہ ہو اگر شک ہوگا تو مومن نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے حصر کر دیا ہے کہ انو بل رسول ہی وہ شک نہ کر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑا غیر شاخ شک نہ کر اسی طرح حدیث میں آتا ہے جس نے کلمہ پڑھا لیکن اس تئی کے بے آقل بہو اس کے دل کو یقین ہو کوئی شک نہیں بالکل سو سے بھی یعنی سمجھیے سو فیصد یقین ہے تو یہ اس کی دوسری شرط ہو گئی اچھا تیسری شرط کیا ہے کل میں یاد رکھیں اخلاص کلمہ کی تیسری شرط کیا ہے اخلاص کہ خالص کلمہ کس کی رضا کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اب تخا الجلہ کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے یہ نہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا یہ نہیں کہ ہمیں نوکری اچھی مل جائے گی یہ نہیں کہ جناب ہم مکے میں نہیں آ سکتے مسلمان ہو جائیں گے تو مکے میں ہمیں بڑا جاب اچھی مل جائے گی نا نہ خالص اللہ اسی کو قرآن کہتے ہیں اللہ خالص خالص اللہ مما میرو اللہ, اللہ له الدین اللہ نے فرمایا ان کو نہیں دی حکم دیا گیا مگر یہ عبادت کریں اللہ کی لیکن خالص اسی طرح قرار کہتا ہے ہیں اللہ لال خالص اسی طرح قرآن کیا تھا کل انما امر تو انا مکلس تو سب سے بڑی یاد رکھیں پہلی شرط کیا تھی علم اور دوسری شرط کیا تھی یقین اور تیسری شرد کیا ہے اخلاص کہ خالص اللہ کے لیے ہو لوجہ اللہ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں میں بھی سمجھایا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہے اس میں روے کے برابر کیوں اگر ریا آئے گا تو پھر شرک آ گیا اخلاص کے اگر ریا آ گیا تو شرک آ گیا شرک شیر کیسے کرے اور ریا آ تو حبت آوال ہو گئی عمل بلباد ہو گئے تو پھر تو ایمان نہ رہا تو اس لیے شرط یہ ہے کہ جب کلمہ پڑھے جیسے تھا کہ عالم بھی مانا اور مستقن بہا ہاں غیر شا کن اور مخلصن اس کے ساتھ اخلاص بھی ہو اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر بھی کلم پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے یہ شرائط ہیں اور انشاءاللہ زندگی باقی تو باقی شرائط پہ بات ہوگی اللہ تعالیٰ عالم ولمغتم و الحمد للہ وقفاسلات والسلام علی خاتم الانبیاء دنا محم مدن المصطفی والا عالمت برادرانی اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں آج کے درس میں حسب سابق معنی لا الہ مانا نا الحب الرسول اللہ کیونکہ الحمدللہ ان دروس کا سلسلہ جو ہے عقیدہ توحید اور بد شرک ہے تو اسی لیے صاحب کا درس میں میں نے عرض کیا تھا کہ ہم سب الحمدللہ کلمہ شریف پڑھتے ہیں اللہ نصیب فرمائے قائم فرمائے اسی پہ خاتمہ ہو لیکن کلمہ صرف پڑھنا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا یہی وہ در اصل مغالتا ہے جس میں رہتے ہوئے انسان جو ہے اللہ معاف کرے گناہوں میں بدعات میں شرک میں منقرات میں محربات میں پڑ جاتا ہے اس کے دہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے لیکن کلمے کے لیے بھی یاد رکھیں کلمہ توحید جو ہے کہ شہادتین جو ہیں ان کے لیے بھی شروط و رکھا اور یہ قاعدہ ہے مسلمہ کہ اگر کوئی شرط جو ہے ختم ہو جائے تو مشروط تو خود بخود ختم ہو جائے جیسے نماز کے لیے شرط ہے وزو سیت کہ آپ جو ہیں پاک ہوں تو اگر خدا نہ خاصا حادث ہو جائے تو نوازی ہوگی کیونکہ شرط نہیں رہی وہ پاکی نہیں رہی بدن پاک ہو جسد پاک ہو جگہ پاک ہو تو اگر کوئی شرط چلی جائے گی تو کوئی مشروط خود بخود ختم ہو جائے تو کلمہ شہادت جو ہے جس پہ بنیاد ہے ہمارے ایمان کی جس پہ بنیاد ہے اسلام کی آج کل تو دشمنوں نے اپنے میڈیا کے پروپگنڈے سے یعنی ایک لفظ جو ہے نا جی کیونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ میڈیا کا دور ہے وہ چاہے تو پل بھر میں جو مرضی آئے گا تو انہوں نے بنیاد پرست ہونا جو ہے اس کو ایک گالی بنا دی اور آج بڑے سے بڑے اچھے پڑھے لکھے مسلمان بیچارے صفائی دینے پہ معذرت کرنے پہ نہیں جی نہیں ہم بنیاد پرست نہیں بڑے سے بڑے اچھے سے اچھے مسلمان آلہ ادو پہ پائے اللہ کے بندے اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات ہی نہیں ہے یہ تو ایک مخالف آنے پراب کا اتنا اثر ہے اور یاد رکھیں یہ اصول ہے پرابگنڈے کا کہ جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو کہ خود کو بھی یقین ہو جائے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں تو حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں بات یہ ہے کہ صرف مسلمانوں کے خلاف کیا الزام لگائیں گی بنیاد پر پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان تو خدا پرست ہوتا ہے وہ تو کسی اور کی پرستش کو شرک سمجھتا ہے مسلمان تو کبل پرست نہیں ہوتا مسلمان جو ہے وہ تو اولیاء پرست بھی نہیں ہوتا وہ سورج پرست بھی نہیں ہوتا وہ آگ پرست بھی نہیں ہوتا وہ تو خدا پرست ہوتا جہاں تک بنیاد کی بات ہے تو جو بے بنیاد چیز ہو وہ کب تک قائم رہے گی عمارت کے لیے آپ کو بنیاد کی ضرورت ہے بچے کی تعلیم کے لیے بھی آپ کو بنیاد کی ضرورت ہے اسی لیے آپ دیکھیں جو بڑے بڑے ایڈوانس ملک ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں تو پرائمری میں وہ استاد رکھا جاتا ہے جو سب سے جو نالائک ہو اس کو بھیج دیتے ہیں کہ تم چھوٹے بچوں کو قیدا ہی پڑھا رہے ہیں یار یہ تو کوئی بھی پڑھا لے گا نا ورنہ دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں جو پرائمری کلاسز ہیں ان کو پڑھانے کے لیے بہت خاص قسم کے اساتذہ کی ضرورت اگر بچے کی ابتدا کمزور ہو گئی تو آپ جتنی دیوار بناتے جائیں تاثریا میرا دیوار کا جو پوری دیوار ٹڑ جائے یہی وہ وجہ ہے کہ جو آج ہم اپنے بچوں کو اپنے معاشرے کو اپنے گھر کو ماحول کو رو رہے ہیں اس میں ہمارا جرم ہے ہم نے اپنے بچوں کے پیدا ہونے کے بعد اسلام کے نقطۂ نظر کے مطابق تربیت کی ہی نہیں ہوتی ہم نے اپنی اولادوں کو پیدا ہونے کے بعد جو ہے بالکل ان کی تربیت اس انداز میں کی ہے جو مغرب چاہتا ہے اور چھوٹا سا بچہ ہے اس نے آنکھ کھولی ہے ابھی وہ چل نہیں سکتا بول نہیں سکتا لیکن اس کے سامنے ٹی وی چل رہا ہے وہ تو دماغ میں آ رہا ہے اس کے تو اس لیے بہرحال ہم راستے سے ڈاہٹ جائیں تو اسلام کی بنیاد کیا ہے بنیام اللہ خمسنگ حضور فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد یہ پانچ چیزیں ہیں کیا مانا جیسے چار دیواریں اور ایک چھت ہوتی ہے اگر ایک دیوار نکالنے تو گھر مکمل نہیں ہوگا چھت نکالنے تو گھر مکمل نہیں ہوگا دو دیواریں نکالنے تو گھر مکمل نہیں ہوگا تین دیواریں نکال دیں تو گھر مکمل نہیں ہوگا گھر تب کہلائے گا جب پانچ چیزیں مکمل ہوں گی اور پہلی اس کی کیا الہ ہے شہادت اللہ اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ بُنیصلاح و خمس اللہ خمسن شہادت اللہ اس کے بعد ہے اکا وصلا وصوم رمضان وحج سوم لمن استطاع وہ سبیرا لیکن اگر شہادت ہی غلط ہو جائے تو پھر نماز کیسی اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح عدی سے مبارک ہے کہ جب آپ نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے بنایا کہ سب سے ان کو پہلے دعوت جو ہے وہ نہ گرا دو پہلے ان کو توحید کی دعوت دو اور اگر وہ مان لیں اتا او اگر وہ اس بات کو تسلیم کر لیں وہ شہادت ان کو سمجھ لیں مان لیں جان لیں اچھی طریقے سے عمل کر لیں تو اس کے بعد اب ان کو کہنا کہ نماز بھی ہے اور جب وہ نماز کو بھی مان لیں عبادت بدنیا میں بھی آ جائیں میراج مومن میں بھی آ جائیں اب ان کو بتانا کہ بھی تمہارے معلوم ہے زکوٰۃ بھی ہے تو خزما غنی آئے متردو اراف و کرائے اور اسلام اتنا سال اور عظیم مذہب ہے جو کہتا ہے اسی علاقے کے غنیوں سے لے گئے اسی علاقے کے فقیروں کو دے دو وہ تمہارے بھائی ہیں تمہارے معاشرے کے ہیں تمہارے معاشرے کے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو کہنا سو گورذان اور پھر ہجل بھائی تیرے استطاع رے سویدا تو اگر کوئی کلمہ نہ مانے یا کلمہ مانے لیکن اس کو نہ جانے اس کے شروع تو ارکان کو پورا نہ کرے تو نتیجہ کیا نکلے لکھ گا کہ ایمان نہیں ہوگا آپ دیکھیں یا وضو کرتے ہیں بڑے اطمینان سے آپ نے وضو کیا ہے لیکن آپ نے اپنی پاؤں ہوتے ہوئے اس کی پشت تھوڑی سی اتنی چھوڑ دی تو کیا وضو ہو جائے اس لیے ہری سویا کے وی من آبین کہ جو اپنے ایڈیوں کا خیال نہیں کرتے جلدی سے پاؤں نیچے دے دیا نل کے اور چپل بھی پہنا ہوا ہے سب کو کہنا جلدی سے یوں کر دیا اور یوں کر دیا اور یہ نہیں پتا کہ اندر پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا ہے باز اونگلیاں بالکل جڑی ہوتی ہیں جب تک اچھی طرح پانی نہ پہنچایا جائے پانی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے اس کا کوئی خیال نہیں کرا بپاؤں ادھر دے دیا پھر کے بعد اس پاؤں دے چلے جا رہے ہیں تو اگر اس کی ایڑیوں کو اچھی طرح پانی نہیں پہنچایا گیا تو آپ نے اور اسی علی تو حران ہو اکثر اپنے سر مبارک پہ اس طرح پھروا دیتے تھے تو کچھ دوستوں نے آپ سے کہا کہ حضرت کیا بات ہے آپ کے بال کمزور ہیں یا آپ کے سر مبارک پہ بال نہیں آتے ہیں آپ یہ ہی ہر وقت دوسرا پلوا دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ آدھے تو راسی آپ نے فرمایا اللہ کے بندے میرے بال تو بہت خوبصورت ہیں لیکن میں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تحت تک شعرت ان جنابت کے ہر بال کے نیچے پلی بھی ہے جنابہ ہے اگر پانی نہ پہنچا تو غسل نہیں ہوگا تو پھر میں تو راسی میں اپنے سر کا دشمن بن گیا میں نے کہا یار ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچ جب نہ ہو جب غسل رہو تو عالت نہیں ہوگی تو عالت نہ ہو نماز ہی نہیں ہوگی نماز نہ ہو تو ایمان کے آگے اور آج کل تو ہماری ماڈرن سوسائٹی کی جو نوجوان بچیاں ہیں ماشاءاللہ جن کی راتیں اللہ باپ فرمائے ڈسکو پہ گزرتی ہیں ان کے رات و غسل کا مسئلہ ہی الگ ہے کہ وہ تو بغیر کیپ سر پہ چڑھا لیتی ہیں کہ ہماری بالوں کی اس فٹنگ میں فرق نہ آئے کہ دوبارہ پھر انہیں پارلر جانا پڑے گا باغی بدن پہ پانی بہا لیتی ہیں اسی لیے ہر آپ بڑے ہوٹلوں میں جائیں وہاں کیپ رکھے ہوتے ہیں ہمارے کیونکہ ان لوگوں نے ہزاروں روپئے خرچ کر کے بال بنائے ہوتے ہیں اور اگر اس کو روز غسل کرنا پڑے روز اس کے خراب ہو جائیں تو کیسے ہوگا چھوڑو اس اوپر کیپ چڑھا لیا پلاسٹک کور باقی بدن کے پانی باہر کے باہر, باہر نکالے غسل ہو گیا انا زدہ ہے بھائی نہ تو اس لیے میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر نماز میں وزو نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ شرط چلی گئی اسی طریقے سے آپ نے حج کیا ہے اس کے شروط ہیں ارکان ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے بھی شروع ارکان ہیں آپ روزہ رکھتے ہیں اس کے بھی شروع اور و واجبات ہیں لیکن ایک کلمہ شہادت جو سب کی بنیاد ہے اس کے بارے میں ہم فکر نہیں کرتے بس اس کے بارے میں اتنی کافی ہے کہ جی بس کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا وس اللہ اور تو جناب ابو جال جنم میں جائے گا اسی لیے کلمہ نہیں پڑھتا اب تو کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں کیا فکر ہے اور پوچھ لو کہ جناب کلمہ شریف کا مانا کیا ہے انہوں نے کہا جی مانے کی کیا ضرورت ہے کلمہ پڑھتے تو اس لیے میں نے الز کیا تھا اور اس کے بارے میں درس سابق میں کہ پہلی شرط کیا تھی اس کے کلمے کے بانے کو جاننا علم اور علم ایسا منافی للجہل علم کا مانا ہوتا ہے جاننا جہل کا مانا ہوتا ہے نہ جان اور دوسری شرط یہ تھی کہ یقین جی صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی کلبہ پڑھے نہ یقین ہو کہ سمن سم لم یار تابو قرآن کہتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد پھر شک نہ کریں پھر شبوں میں نہ پڑے جیسے آج کل ماشاء اللہ کتنے مسلمان ہیں جن کو شب اور یہ جی کشمیر میں ہم مر رہے ہیں فلسطین میں ہم مر رہے ہیں افغان میں ہم مر رہے ہیں ارب میں ہم مر رہے ہیں عجب میں ہم مر رہے ہیں اور یہ جی پتہ نہیں مسلمانوں کو خدا کیوں مروا رہا یہی کرنے کا یقین ہے اللہ تو قرآن میں پہلے کہہ چکا ہے آپ سے کہ ارفلا سو رکھو این آنا کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مومن بنے گی ہم پر آزمائشیں نہیں آئیں گی وہ تو, تو اللہ پہلے کہہ چکا ہے کہ ایمان لاؤ گے تو پھر آزمائیں جاؤ گے وہ تو اللہ پاک پہلے کہہ چکے کہ حضور پاک پہلے فرما چکے ہیں کہ اشبد بلا المبیا سب سے زیادہ مصیبتیں تو نبیوں پہ آتی ہیں سمل ام سل اس کے بعد جیسے جیسے درج اتنی اتنے بھی آئے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور پورا خاندان کٹ گیا مانا یہ ہے کہ نوز بلا وہ بھی یعنی ایسے بے گناہ مارے گئے اللہ نے ان کی بھی مدد نہیں کی یہ وہ باتیں ہیں جو آدمی کو سمجھنے والی ہیں کہ ایمان لانا ہے تو پھر شک نہ آئے پہاڑ ٹوٹ جائیں غم کے مسائب و عالم کے پہاڑ ٹوٹ جائیں پھانسیوں پہ لٹکا دیے گئے صحابہ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ہلے آپ کے اسی ہند میں اٹھارہ سو سپنجا کی جب جنگ ہو رہی تھی جنگِ آزادی جسے آپ کہتے ہیں یعنی علماء حق کے بارہ ہزار علما کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا کوئی ہند کا چوراہا نہیں تھا جہاں علماء پھانسی میں لٹکے ہوئے اور ان کے چمڑے جو ہیں جیسے جانور کا چمڑا اتارتے ایسے اتارے جاتے تھے اور سامنے دشمن بیٹھ کے مزہ لیتے تھے کہ کیسے تڑپ رہے ہیں آپ نے قرآن میں نہیں ہے صحاب القدود کا قصہ کہ وہ بیٹھے ہیں وہ ہم علامہ فالون بلبو منی شہود ان کو آگ میں ڈال رہے ہیں اوپر بیٹھے ہنس رہے ہیں تباشے دیکھ رہے ہیں کیا آج وہی منظر نہیں آپ کے سامنے کیا آج آپ کے سامنے وہ منظر نہیں کہ مسلمانوں کو آگ میں جلایا جاتا ہے ماں کے سامنے بیٹے کو آگ میں پھینکا جاتا ہے ماؤں کے پیڑ چاپ کر کے بچے نکالے جاتے ہیں منظر ہے اور یہی تو وقت ہے ایمان کی پختگی کا یا ایمان میں شک کا کہ آپ ذرا شک میں آگے بھٹک جاتے ہیں یا قائم رہتے ہیں ورنہ اچھے وقتوں میں دیکھیں نا آپ کے پاس ماشاءاللہ دولت ہو پیسہ ہو سعودی عرب میں آپ اچھی ڈیٹی پہ ہوں اچھی جاب پہ ہوں کما رہے ہوں تو جو آپ کے نہ جاننے والے ہیں نا وہ بھی جب آپ اپنے ملک میں جائیں تو ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوتے ملنے کے انہوں نے کہا جی اب سلام کر لیں ماشاءاللہ اچھے ملک سے آ رہے ہیں اور ان کو پتہ لگ گیا کہ جناب خروج نہائی پہ آ رہے ہیں تو اپنے بھی نہیں آتے ان کو پتا لگ گیا نا کہ وہاں سے ہو گئے بس ٹھیک ہے جی چھٹی کا دفاع کرو کیا امید ہے اس سے اب تو جو کچھ بچا ہوگا وہ بھی سوچ کے لائے گا کہ میں نے اپنے لیے رکھنا ہے اب ہمیں تو تھوڑا ملے گا وہ تو پہلے چلو بھی گھڑی دے دی واپس جا کے اور لے لے گا اب اس نے بھی تو واپس نہیں جانا تو یہ ہمارا ایمان ہو گیا ہے اس لیے پہلی شرط کیا تھی جاننا کہ ما نہ جانو کہ لا الہ الا اللہ کہ الہ کا معنی کیا ہے اور سارے قرآن میں جہاں ہم دیکھتے ہیں دیکھو نا روز آیا دل کرسی پر سے اماؤل الا اللہ وہاں کیا آیا اللہ هو اما الزی لا الا ہوا عالم الغ الرحمن الرحیم قرآن میں دیکھیں گے لا الہ, لا الہ تو آخر پہلے سمجھے تو صحیح کہ نبی کے بات کی ہے الہ کا مانا کیا ہے اس بات کیا ہوتا ہے اللہ کا اس میں ذات جو ہے اس کا معنی کیا ہے محمد حمد الرسول اللہ کا مانا کیا ہے ہمارے ہاں تو آج تک ماشاءاللہ اللہ ہاتھ والوں کا گیرہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ hey اگر کہیں اے انہیں کہا دیکھو ہر جگہ حاضر نادر آئے ہاں ان اچھا کا شہر کو نبی نہیں تمہاری عماری نہیں آج ہم تو یہ ترجمہ سمجھے ہوئے ہیں نا محمد رسول اللہ کا یعنی تھے یا ہیں اگر کہیں تھے یعنی اب نہیں ہیں کیا دیکھو یہ نبی کبن کرے اور اب کہیں کہ جی ہیں انہیں کہا دیکھیں نہیں براہ مجلس میں ہیں تو حاضر ناظر اسی کو تو کہتے ہم نے تو قرآن کے کلمے کے ترجمے ہی اوپر ہوئے ہیں کتنے لوگ ہیں اب بھی آپ کے انڈو پاک میں جو کلما جب پڑھیں گے تو کہیں گے اللہ الاح پاک محمد رسول اللہ اور کتنے لوگ ہیں ماشاء اللہ مسلمان کہ وہ کلمہ کب پڑھتے ہیں جب اس نے جنابت کرنا ہو ہمام میں کھڑے ہو ان کا عقیدہ ہے کہ جب کلمہ نہیں پڑھیں گے تو پاک کیسے ہوں اب جب یہ آلم اور اللہ کے قرآن کی آپ پہلی سطر سے شروع ہو جائیں ہر صورت میں کھول کے دیکھیں اور ہر جگہ پر ہر مقام پہ لفظ علاح آئے گا پمن كَانَ نرجوتا اب رَبِّهِ ہی بلیامل امل سال ولا شرک بھی عبادت اور قرآن میں جہاں جہاں آپ آیات کھول کے دیکھیں گے تمام انبیاء کی دعوت کیا ہے وہ یہی ہوگی تو آخر اس کا سب سے پہلی شرط کیا تھی اس کا کہ مانا جاننا دوسری شرط کیا تھی یقین کا ہونا جس اور یقین ایسا کہ منافی شک کیا مانا ایسا یقین دل مل یقین نہ ہو جسے ہم کہتے ہیں نا دل مل یقین اسی لیے ہمارے پینڈو جو ہوتے ہیں نا ہمارے برادری کے لوگ جو وہ کہتے ہیں جی پیر بڈا کہ یقین بڈا کہ پیر بڑا ہوتا ہے یہ یقین بڑا ہوتا ہے اصل تو یقین ہوتا ہے نا پیر تو کچھ نہیں ہوتا جن لوگوں کا یقین ہوتا ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ دیوی نے کام کر دیا ہے ہمارا دیوتا نے کام کر دیا ہے ہمارا تو اچھا یقین منافی شک یہ دو باتیں تیسری چیز کلمے میں کیا ہے کہ اخلاص کہ جب ہم کلمہ بڑے ابتدا وجد خالص اللہ کے لیے ہو اور کوئی وجہ نہ ہو کلمے پر کہ کوئی ذاتی اخراج کوئی عزت ایک آدمی کا یار مسلمان بول کے مسلمان ہو کہ مسلمان بن جاؤ کلمہ پڑھ لو اٹھا لو اخلاق اللہ دین الخالص اللہ کے میں کھوٹا پیسہ نہیں چلتا انسانوں کے پاس تو کبھی کھوٹے پیسے سے بھی دو دے دیتے ہو نا لیکن وہاں کھوٹے نہیں وہاں تو کلمہ چلے گا تو خالص چلے اسی کا اللہ نے فرمایا کہ امر تو القل تو اللہ دینی بالکل خالص اور شرط کیا تھی اخلاص یہ الحمدللہ للہ پڑھ چکے اب اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ ایک شرط ہے صدق منافی قزب یعنی کلمے کو بالکل ایسے سد کس سے پڑھے کہ زر برابر بھی اس میں کسم کا گمان نہ ہو بالکل سچا ہو یہ نہیں کہ منافقوں کی طرح جھوٹا کہ زبان پہ تو کلمہ ہے لیکن اندر کوئی نہیں دکھانے کے لیے تو کلمہ ہے لیکن عمل کوئی نہیں یا عقیدے کا منافق ہے یا عمل کا منافق ہے نا اللہ فرماتا ہے کہ سد کہوں اسی لیے قرآن نے بیان کیا ہے ان علموں للی نسلے کے الا ہی کہوں سوادوں اللہ نے ان کی صفت صدق کمائی فالیہ المن اللہ سادا کو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم فرکڑ میں پڑھنے کے بعد عظماتی ہیں دیکھتے ہیں کہ سچ کا سچ والے سادا کون ہے کا کون تو اس لیے اولاوان لکھا یاد رکھ رہے ہیں کہ ایک شرط کیا ہو کہ خلاص ہو اور اس کے بعد شرط کیا ہوئی کہ صدق کو ہو جس میں بنا ہو اور اس کے بعد کی جو شرط ہے پاجیو وہ ہے محبت کیا مانا کہ جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں اس میں شرط ہے کہ اللہ سے محبت ہو اگر اللہ سے محبت نہیں ہے تو پھر بھی آپ کا کلمہ پڑھنا نہ پڑھنا بڑا اور یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ کے قرآن میں کہ وَمِنَ سب کا حبی ولزین آ شبد حبلہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے سوا جو انہوں نے شراب بنائے ہوئے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں حالانکہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کی سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا بن اب و اب غزال جو محبت کرے تو اللہ کے لیے اور میں تو اللہ کے اللہ کے لیے آطاللہ کے بنا للہ اگر کسی کو چیز دیتا ہے تو اللہ کے لیے اور ہے تو اللہ کے لیے آپ نے فرمایا فقط استقمل ایمان اب اس نے ایمان پورا کیا تو آپ کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن الہ سے وہ محبت اور محبت سے چھوڑی بڑی محبت اشد حب اللہ کہ وہ محبت اتنی ہو او ساری کیونکہ اس کی وجہ یہ یاد رکھیں کہ عبادت ہو نہیں سکتی جب تک معبود سے محبت نہ ہو محبت نہ ہو کن پوجتا ہے دیکھا نہیں کہ جسے آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں؟ وہ اپنے جس کو محبوب سمجھتا ہے اللہ معاف کرے لڑکیوں سے عشق ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو لڑکوں سے عشق ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو کسی پینٹنگ سے عشق ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو اللہ معاف کرے کتوں سے عشق ہو جاتا ہے بلوں سے عشق ہو جاتا ہے اور ان کے لیے آپ دیکھیں گے وہ کتنی قربانیاں کرتے ہیں کتنی ان کے لیے وہ جناب اپنے اوقات کو نچھاور کرتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں دولت خرچ کرتے ہیں یعنی اس کے اگر چار بچے ہوں نہ پانچواں کتا ہو کتے کا فکر زیادہ کرتے ہیں چار بچوں کا فکر زیادہ نہیں کرتے کیونکہ محبت کتے سے ہے محبت نہ ہو تو کام ہو نہیں سکتا جبر سے آپ دیکھنا ایک بچہ ہے اس کو پڑھنے سے محبت نہیں کتنے دن پڑھائیں گے آپ ڈرنے مار مار کے اصل بات یہ ہے کہ اس کو اس علم سے محبت پیدا ہو اس کے اپنے دماغ میں دل میں آئے کہ میں نے پڑھنا اب اسے ماں باپ کو کہنا نہیں پڑتا بلکہ روکنا پڑتا ہے کہ بیٹا کب تک پڑھو گے بیٹا رات کا بارہ بج گئے ہیں بیٹا اپنے صبح بدل سے جانا ہے لیکن اس کو جنون ہے پڑھنا تو اسی لیے اللہ تبارک اب دیکھیں نا کوئی آدمی کسی کے آگے جا کے جھک جائے گا کوئی آدمی کسی کے جامنے جا کے سر نگو ہو کوئی آدمی کسی ذات کے لیے اپنا گھر در مال بچے وغیرہ سب دے دے گا محبت ہوگی تو دے نا یہی وجہ تھی نا کہ حضرت و علیہ السلام کو اللہ نے جو خلیل اللہ کا لقب دیا ہے اور سرکار دو صلی اللہ علام کو اللہ نے حبیب اللہ کا لقب دیا ہے یہی تو تھا نا کہ خلیل حکم ہے کہ بچہ ذبح کر دو حاضر یعنی دوسرے دفعہ یہ بھی نہیں پوچھا کہ اللہ میاں اپنے بچے کو زیبے کر دو میرا مولا میرا ایک بچہ ذبح ہو جائے گا آپ کو کیا فائدہ ہوگا بلا تو نہیں بس اللہ کا حکم ہے کرو اور اسماعیل کے دل میں اللہ کی محبت دے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ فالو دوبارہ بچہ اللہ کا حکم ہے بس پورا کرو یہ کیا اچھا یہ وہ محبت ہے جو مقام ہے محبت کا کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو بیٹی بیٹی بی بی بی بی چھوڑ دو بہت اچھا آگ میں ڈالے جا رہے ہیں سارے فرشتے اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں یا ابراہیم ہمیں حکم دونوں کا باہر بلا آپ کی ضرورت نہیں جبریل علیہ السلام آئے انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام بھی حلبانی کرو مجھے کوئی حکم دے اما ایک بنا مجھے آپ سے کوئی جارتا. بعد روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اس نے کہا کہ ابراہیم الخلیم اگر آپ مجھے بھی حکم نہیں دیتے ملائکہ کو بھی حکم نہیں دیتے کم اللہ سے تو مانگو دیکھو سامنے آگ جل رہی ہے اب یہ ظالم آپ کو ڈال دیں گے خدا سے تو مانگنا منا نہیں ہے نا اللہ سے تو مانگو تو ابراہیم القرید مسکرائے اور رایا جیل ایک بات بتاؤ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے علم میں ہے یا اللہ نہیں جانتے یہ جو آگ جلائی جا رہی ہے میرے کپڑے اتارے جا رہے ہیں مجھے منجنیق میں بٹھایا جا رہا ہے اور پھر مجھے اس آگ میں ڈال دیا جائے گا یہ سارا کچھ اللہ کو علم ہے یا اللہ کو علم نہیں ہے جی ایسا نے کمال کی بات کرتے ہیں خالی اللہ اللہ کو کیسے علم اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں زراثرے کو جانتے انہوں نے کہا جب جانتے ہیں تو جاننے والے کو پھر پکارنے کی کیا ضرورت ہے وہ اگر جلانے پہ راضی ہے ہم جلنے پہ راضی یہی وہ مقام ایمان ہے نا کہ آج جو کچھ مسلمانوں پہ ہو رہا ہے کیا اللہ کو علم ہے کہ نہیں اور اللہ جانتے ہیں اس کے بعد بھی ہو رہا ہے کیوں ورنہ اللہ چاہے نمرود کے لیے ایک مچھر بھیج دیا تو کے لیے کیا فرق پڑتا ہے ایک مچھر نہیں آ سکتا اللہ کے مچھر ختم ہو گئے ہیں دنیا میں اب رہا کے لیے اباب آ گئے ہیں تو ان کو برباد کرنے کے لیے نہ حلود کے لیے نہ یہود کے لیے کوئی اباب نہیں اڑ سکتے بڑی مشکل ہے کوئی اللہ نے قوم نوح کو غرق کرنے کے لیے طوفان بھیج دیا ہے تو اب گنگا جمنا سے طوفان نہیں اڑ سکتے وہاں تو دریائی نہیں تھا جہاں طوفان آیا حضرت علیہ السلام کے زمانے میں تو دریائی کوئی تھا لوگ مذاق بناتے تھے کہ دیکھو جی خشکی میں کشتی بنا رہے ہیں تو یہ ہے وہ مقام محبت کے جب محبت ہوگی علاح سے تو پھر محبوب جو بھی چاہے اسی لیے آپ نے سنا ہے نا کہ کتنے شیریں ہیں تیرے نب کے رقیب گالیاں کھا کے بدمزا دو کہ اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور دیکھو جی محبوب ہے محبوب تو گالیاں بھی دیتے وہ دھکے دے کے گھر سے نکال دیں غصہ کر لیں ناراض ہو جائیں وہ کہتے جی وہ کہاں سے دیکھتے ہیں دیکھتے تو ہیں میں شاد ہوں کہ ہوں تو کسی کی نگاہ میں یہ مقام میں محبت ہے جب لڑکے لڑکی کے لیے اتنا مکان محبت ہو خدا کے لیے او جی پتا نہیں اللہ بھی غریبوں کی نہیں سنتے او جی او جی چھوڑو بھیا کیا اللہ میاں اللہ میاں لگا رکھا ہے کیا کیا کریں گے اتنا عرصے سے جو جی, ہو رہا ہے مسلمانوں پہ اللہ میاں نے کیا کر دی یہ ایمان ہے یہی وہ مقام تو ہوتے ہیں آزمائش کے اللہ کے پیغمبر حتا کے ام صحابہ بھی ام حسبتم ان چل الجنہ چوڑم سکم سر پلوں میں کبھی کم سچ مل بنواتی ہے کہ جنگی ہود کے موقع پہ صحابہ کے بھی پاؤں پھسل گئے یعنی گھبرا گئے اور وہ بھی کہنے لگے کہ متا نسر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ نے بنوایا میرا بابو کہہ دو اللہ نسر اللہ ہے میری مدد تو قریب ہے لیکن قریب اور عید کے جو فاصلے اللہ کے پاس ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اس نے کائنہ کیا بت غریب ہے لیکن یہ تو نہیں کہ کل آ جائے لیکن نسل آئے گی کب آئے گی ہے بھی قریب اور قریب کا کتنا مانا ہے جیسے تمہارے سفر کے پیمانے الگ ہوتے ہیں کپڑے پیمائش کرنے کے پیمانے الگ ہوتے ہیں اور اگر پورے عالم کا نقشہ بنائیں تو ایک گلوب میں آپ پوری دنیا کا نقشہ بنا دیتے ہیں اور ساری دنیا اسی ایک چھوٹے سے گلوب میں آ جاتی ہے تو اس کے پیمانے الگ ہوتے ہیں کہ وہاں ایک سینٹی میٹر کا نشان دینا پورا دریا دکھائی دے ہوتا ہے تو اللہ کے یہاں بھی جو غریب و بعید کے پیمانے ہیں وہ اسی کے علم میں ہیں اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ نہ یہ لو نہ ہو بہ یہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ کیا بد بہت دور ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ قریب ہے ایک تر بدسا کیا بت بد قریب ہے لیکن اس آیت کو بھی تو اترے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے اس لیے قریب و بعید ہم اپنے عقل سے نہیں بنائیں گے تو اس لیے سمجھیں کہ کلمے کی شرائط میں کیا ہے محبت کہ الہ جس کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اس ذات سے محبت ہو اور وہ محبت بھی ایسی ہو کہ اس کی محبت کے سامنے پر کچھ نہ ہو یہی بات ہے نا کہ خلیل اللہ کو محبت ہے اب دیکھیں کہ بچے چھوڑ دو چھوڑ دو بچہ کر دو حاضر آگ میں کودنا ہے حاضر یہ ہے محبت کا بہاؤ تو ایک شرط کیا ہوئی کلمے کی بحب. اچھا اس کے بعد ایک شرط ہے وہ کیا ہے وہ ہے قبول کہ ہم اس کلمے کو قبول منافی میں رد یہ کہ جب ہمیں دعوت دی جائے کلمے کی تو ہم اس کو کر دیں جیسے کہ کافروں کی عادت ہے اللہ نے خود قرآن اللہ کانو ازا ر اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو اکڑ جاتے ہیں انکار کر دیتے ہیں نہیں بلکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ الہ کے اس حکم کو قبول کریں اور اسی طرح علماء نے فرمایا ہے کہ ایک شرط ہے انقیاد انقیاد کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اسی کی طرف سکرد کر دینا جیسے اللہ نے قرآن میں وہ انیب الاب وسلی بو لہو اپنے آپ کو رب کو سو اسی لیے اللہ فرما دہ رب بو اسلم اسلم اللہ نے حکم دیا کہ بس اسلام کا منع ہے کیا ہوتا ہے استسلام اسلام ان کی یاد اتا کہ جب وہ الہ حکم دے تو اطاعت اب ذرا ان سارے شروط کو سامنے رکھے اللہ تبارک و تعال کے اس قلم شہادت کی عظمت کو دیکھیں اور پڑھ کے ذرا غور کریں ان معانی پر ان شروط کو اپنے دماغ میں دوہرائیں اور پھر کلمہ پڑھ کے دیکھیں پھر آپ کو اس کلمے کی ہلاوت آئے گی متوہید توحید کا لطف آئے گا اور اس ایمان کی عظمت کا پتہ لگے گا کہ ہاں میں کیا کلمہ پڑھوں اسی لیے تو نہیں کہ حضر نے فرمایا کہ افضل اللہ, علیہ اللہ, علیہ اللہ کہ افضل ذکر ہے تو لا ہے اسی لیے حضور نے فرمایا انا انبیوں قبلی کہ میں اور مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں سب نے الفاظ کے میدان میں کیا پڑھا ہے لا الہ الا اللہ بہدہ شری کلا رہل ملک بہ والا گل شعین کبیر اور اسی طرح ایک حادث میں آتا ہے کہ اب سے گزرتے ہوئے گزرتے ہوئے جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو دس ہزار گناہ گر جاتے ہیں اللہ دس ہزار نے کیا تو آخر اس کلمے کی بدل تو اس لیے اب آپ جب کلمہ پڑھیں تو دماغ میں رکھ لیں کہ ایک تو علاح کا کلمے شہادت ہے ان کا معنی جاننا ہے اور پھر یقین سے پڑھنا ہے اس میں شک کی گنجائش نہ ہو اخلاص ہے نفاق نفاق نہ ہو محبت سے پڑھنا ہے بغض نہ ہو انقیات ہو اعراد نہ ہو قبول ہو رد نہ ہو پھر جا کے پتا لگے گا کلمہ کیا اسی لیے توحید کی اتنی بڑی عزمت ہے اسی لیے انبیاء علیہ مسلاد وسلام کی دعوت کیا ہے تو ہی اسی لیے سرکار دو جہاں رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ تیرہ سال،, سال کی محنت کیا ہے تو ہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئے صفا پہ کھڑے ہو کر حرم میں کھڑے ہو کر سوکے اوقات میں کھڑے ہو کر اور طب کی بازاروں میں گلیوں میں جا جا کر یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ابھی اسلام نہیں لے آیا تھا میں نے ایک دن بازار میں ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک بڑا خوش خوش روح خوش جمال اور حسین چہرے والا نوجوان ہے وہ آگے جا رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے اور پیچھے لوگ پتھر بار تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے ان نے کہا کہ ہاضاب محمد الرسول صلی اللہ علیہ میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ میں نے کہا یہ ان کا چاچا ہے پیچھے جو ہے ابھی لاحب ان کا چچا ہے لیکن وہ ظالم اپنے لڑکوں کو اور لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کی دعوت کو رد کرنے کے لیے پتھر مار رہا ہے اور اللہ کا نبی جو ہے نا جی ایک سیکنڈ کے لیے میں مڑ کے نہیں دیکھتے کہ میرے ساتھ کیا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے تائر میں جا کے اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے ظالموں نے اتنی تکلیف پہنچائی ہے کہ آپ کے جوتے مبارک جو ہے خون سے بھر گئے آپ اندازہ کریں کہ آخر اس کلمے میں کیا بات اور اس کلمے میں کتنا بڑا انقلاب ہے کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں اور راستے میں ایک آدمی اونٹ نہیں پہ آ اور جب وہ غریب آیا تو اس نے اشارہ کیا قافلہ رک گیا اس نے کہا مجھے مدینہ منبرا کا راستہ بتا دیں نے فرمایا کہ کیوں مدینہ کیوں جانا چاہتے ہو اس نے کہا مجھے پتا لگا ہے کہ ایک نبی آئے ہیں ابھی آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کا نام سنا ہے میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں نا محمد الرسول اللہ کے بندے وہ اللہ کا نبی تو میں ہوں اللہ اکبر دیکھیں ہے بدو ہے پڑا ہوا نہیں ہے لیکن جو دل سے بات نکلے نا جی وہ بدو ہو یا کوئی ہزار آدمی پڑھا لکھا ہو لیکن اگر بعد میں تصنو ہے بناوٹ ہے خوشامد ہے دکھلاوا ہے تو اس بات کی وہ مقام نہیں ہوتا ہے جو دن سے نکلی ہوئی بات کا بڑے آرام سے سادگی سے اونٹنی پہ کھڑا ہے اترنے کی بھی زحمت نہیں کی بیٹھنے کی بھی زحمت نہیں کی یہ بھی نہیں کہا کہ چلے یہ جی, ٹھیک ہے میں آپ کو ملنے آ رہا جب آپ کے عام پر مہنگے تو میں ارد کر دوں گا کھڑے کھڑے یہ المنی کما اللہ کل دو لفظ المنی مجھے پڑھا دو سکھا دو اور کما اللہ, اللہ جیسے اللہ نے آپ کو سکھایا ہے کہ کتنا بڑا لفظ یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اپنی طرف سے تو آپ کچھ نہیں کہتے اور المنی کما اللہ, اللہ جیسے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک ہی آنسو میں کہہ دیا گم دل ایک ہی آنسو میں کہہ دیا گا دل اور کس قطب ہم نے اختصار کہ کوئی بات نہیں کہ بت ایک آنسو ٹپکا ہے نا المنی کبا حضور کلمہ پڑھا رہے ہیں شرائط پڑھا رہے ہیں یہ سب کیا ہے اسی کلمہ شہادت کے سارا مسئلہ ہے جب حضور نے اور وہ چپ کر کے بدو کھڑا ہے سن رہا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مبارک ختم کروائی تو اس نے کہا کلر تو بے رکھ رسول اللہ آپ نے جو کچھ کہا میں نے اقرار کیا صحابی کہتے ہیں ابھی کہا بےچارے کا حالت سے نکلا تھا کہ پاؤں جو تھا اونٹنی کا نیچے کوئی گڑا تھا اس گڑے میں گرا اور اونٹنی کو جو دھکا لگا تو غریب گرا وہ مر گیا حضور جلدی سے اپنی اونٹنی سے اترے اور اس کے سر کو اٹھا کے گود میں رکھ کے بیٹھے ہیں اور میں شراب ادھر آؤ میں آپ کو کس قصہ سناؤں ابھی جی بری مجھے سنا کے جا رہا ہوں ایک کل میں نے خراب برپا حضور نے فرمایا یہ بندہ کئی دن سے بھوکھا ہے پیاسا ہے پتے کھا کھا کے جنگلوں کے بچارا گزارا کر کر کے پہنچ رہا تھا اسلام کے لیے اور فرمایا دیکھو مجھے اللہ نے دکھلایا ہے کہ میرے اس صحابی کو جنت کی خوراکیں دی جا رہی بات کیا تھی آپ صرف ایک کلوانی ابھی اس نے نہ نماز پڑھی ہے نہ روزہ رکھا ہے نہ بےچارے کو ابھی حج پڑھنے کا موقع ملا ہے اور تو کوئی موقع ہے ہی نہیں نا, صرف ایک قلم اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی طالب کا آخری وقت آ گیا جب اس کی موت قریب آ گئی حضور کو جب خبر دی گئی تو حضور تشریف لے آئے لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب میرے آنکھ آئے ہیں تو وہ بدبخت بخش ابھی جہل اور اس کے بھی مہاواری جو تھے وہ سارے بیٹھے ہوئے حالانکہ ابھی تعلیم سے میں چرچا تو اس کو حضور پاگ لے کہہ رہے تھے قل کہ میرے چچا بس ایک کلمہ پڑ دو تاکہ میں اللہ کی دربار میں آپ کے لیے جھگڑنے والا بن سکوں مانگنے والا بن سکوں اور اللہ سے میں عرض کر سکوں مطلب موت کا وقت قریب آ جائے سکرات میں تو پھر کچھ قبول نہیں ہوتا لیکن ابھی سکرات ہی لگی ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے جب مجھے سفر ہی نہ آپ کلمہ پڑھ لیں تو میں اللہ سے کہہ تو سکوں کل کلیمت ایک کلمہ بس اور ابو یہ کہتا ہے ہیں یا تل کا بوائنٹ کہ جاتے عبد ابھی طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلف کا دین چھوڑ رہے ہو اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ رہے ہو حضور پا کہتے ہیں کل قلیمتن وہ اپنا کہتا ہے آخر اللہ کو یہی منظور تھا تقدیر کے فیصلے یہی تھے کہ ابھی طالب نے کہا کہ اللہ ملت ہے عبد المطلف کہ میں عبد المطلب کی ملت پہ ہوں اور کاما رسول لاہے حضیر کہتے ہیں کل وہ اپنا کہتا ہے آخر اللہ گل تھا تقدیل کے فیصلے یہی تھے کہ ابھی طالب نے کہا کہ, ملت عبد کہ میں عبد المطلب کی ملت میں ہوں اور کابہ رسول اللہ حزیمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہو کے اٹھائے یہ اور دعوت دی تھی کہ اگر ایک کلما بولو تو نجات ملے گی اسی بھی اور ابا نے فرمایا ہے کہ وہ ایک ہی تو کلمہ تھا کہ جب آئے ہیں تو ساحرین ہیں اور لوٹے ہیں تو یہ مقربین یہی ای ایک کلمہ تو ہے کہ جب آئے ہیں مقابلے کے لیے تو ساحرین ہیں جب علیہ السلام کے مقابلے پہ آ رہے ہیں اور جب علیہ السلام نے ایسا ڈالا ہے بہت سہارت ساجدین سجے میں گئے کارو آ منا بربلا یہ ہے اور دیکھو یہ ہے یقین یہ ہے اخلاص یہ ہے محبت کرنے سے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو فرعون جو تھا اس کو تو عجیب دھچکا لگا ایک تو شکست ہو گئی کہ علیہ السلام جیت گئے اور اس کے جو بلائے ہوئے لوگ تھے وہ ہار گئے ایک تو اس کے لیے شکست کھانا ذلی ضلعت تھی اور کہ ایک مساعص وکیر ہے ہارون علیہ السلام ہے اور فرعون جس کا اس زمانے میں بھی چھ لاکھ کا لشکر تھا وہ شکست کھانا رہا ہے ایک تو وہ قلت تھی اور دوسرا اس سے اور بڑی دلت تھی کہ جو اس کے اپنے لوگ تھے جو اس کو کہتے تھے کہ تم رب کو ہو تم رب ہو تم سب کو جو وہ سارے کے سارے شدے میں گر کے کلمہ توحید پڑھ کے مشارے اسلام کے ساتھ ایمان مان لا رہے ہیں تو اس لیے وہ تو کھول گیا کہنے لگا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے تو پہلے سے صوبہ بندی کی ہوئی تھی سازش کی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب سے بڑا نوز بلا جادوگر ہے اسی نے تم لوگوں کو جادو سکھایا ہے اور خود چھپا رہا کہ جب مقابلہ ہوگا صاحب بات ہے کہ تم ہار جاؤ گے اور اس کے بعد جناب جوش میں آتا ہے کہتا ہے کم وار جو حکم انخلا فلم سننا سن والا اسل بنگ مجوائی اور ایک جگہ آتا ہے بالا اسل بنگ جزو کہتے ہیں نے کیا سمجھا ہے میں چھوڑ دوں گا تم لا الہ الا اللہ پڑھ کے علیہ السلام علیہ السلام مل جاؤ گے میں تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ دوں گا اور پھر پھانسی ہو لٹکا دوں گا اور خجوروں کے آخری جھنڈ میں لٹکا کے تم لوگوں کو پھانسی دوں گا لیکن یہ ہے کلمہ اور اس کی برکت پتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا حالانکہ ابھی ان کو مسلمان ہوئے کتنے دن گزرے ہیں ہمارے تو مسلمان ہوئے سال سال گزر گئے باپ مسلمان دادا مسلمان بچے مسلمان اولاد مسلمان ماشاءاللہ اور ہم تو اب مکہ مدینے میں رہنے والے بھی ہیں اپنے ایمان کا بھی طرح وطن کریں گے کہاں ہیں وہ تو لمحات کی بات ہے یعنی زیادہ زیادہ وہ گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہوگا اور فرعون اور جانتے ہیں کہ فرعون میں اتنی قوت ہے اتنی طاقت ہے اور موسم شرام اور ہارون عشر تو دو بندے ہیں وہ کیا بچائیں گے اور جب اس نے دھمکی دی انہوں نے کہا فت دن انتیات دنیا انہوں نے کہا پھر ہم جو کچھ کر سکتے ہو کرو کیا کرو مار دو گے پانسی دے دو گے اور کیا کرو جو کر سکتے ہو کرو اور تم تو اسی دنیا کی زندگاری میں مجھے سزا دو گے دو گے ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے ہمیں تو کوئی ڈر ہی نہیں ہے اور دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کالو اللہ عب بین ہم تو اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں بھائی کیا ہو تو یہ ہے وہ مقام ایمان یہ ہے وہ مقام یقین کہ آدمی اگر کلبے پہ جان جا رہی ہے بظاہر وہ بالکل بے چارہ معلوم یہ ہوتا ہے اسے پھنسی مل رہی ہے لیکن یقین اتنا بڑا ہے وہ کہتا ٹھیک ہے جب میرے علاح کو میرے خدا کو یہی منظور ہے تو ٹھیک ہے امراض یہ اسی بھی یہ حضرت سید بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ستایا گیا جب آپ کو تڑپایا گیا اور جناب تبتے ہوئے سنگ ریزوں پہ لے جاتا تھا اور بڑے بڑے کھجور کے کانٹے جو ہیں لے کے بدن میں چبوئے جاتے تھے اور مارے جاتے تھے اور سینے پہ بڑے بڑے بھاری پتھر جو ہیں گرم رکھے جاتے تھے اور اسی حالت میں اللہ کا یہ بندہ جو ہے اہاد اہاد کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتا آخر انسان ایک دن جب ہوش آیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بوری ماں جو ہے وہ بےچاری سرانے سے بیٹھی ہوئی ہے اچھا اللہ کی شادی کو ماں بھی کلمہ پڑھ چکی تھی وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی لیکن غلطی تھی ظاہر نہیں کرتی تھی تو ماں سلا نے بیٹھی ہوئی ہے اور بلال نے جب آنکھیں کھولی اس نے آہستہ آہستہ کیا جب ہوش آ گیا تو کہا کہ بلال تم تو جانتے ہو کہ جو کلم تو ہی تم نے پڑھا ہے وہی وہ میں نے بھی پڑھا ہوا ہے لیکن اب مسلح کا تقاضا یہی ہے کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں یہ مشرق جو ہیں بڑے ظالم لوگ ہیں یہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے اسی طرح تل پات کے مار دیں گے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ذرا چھپا لو یہ نہیں کہ چھوڑ دو بس تھوڑا سا پرتا دے دو ذرا ڈیری ویلی بات کر لو ذرا راضی کر یہی وہ وقت ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں نا جی کہ ہم لوگ جب کسی جلسے پہ جاتے ہیں نا تو وہ بعض اوقات میزبان آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب گزارش یہ ہے کہ ہم نے بڑی محنت سے پروگرام رکھا ہے آپ کا جلسے کا لیکن یہاں پر کچھ بدتی بھی ہیں اور یہاں پر کچھ رافذی بھی ہیں اور یہاں پر جناب کچھ وہ گیارہویں والے بھی ہیں ذرا معاملہ تقریر ذرا ڈھیلی ہو ذرا نرم نرم سخت نہیں کہیں مولوی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے دعوت والوں کی نوانی تو یہ پیسے نہیں دیں گے اسی لیے تو مولوی واپسی پہ بیٹھے رہتے ہیں نا بے چارے کہ یار بلاؤ گھر والو گزرا میں اسٹیشن سے چھوڑ کے اندے ہو تو اسٹیشن نہیں دیکھا ہوا ارے یار وہ بلاؤ نا چھوڑ تو آئے نا اب وہ کیا کہے گا پیسے دے تو میں جاؤں نا وہ ایک بد بخت تھا شیعہ پتا نہیں مر گیا زندہ ہے اللہ عالم بارہ برشیا مر گیا تو اس نے کسی جگہ مجلس پڑھنی تھی یعنی تقریر کرنی تھی اور ان سے طے ہوا تھا اس دور میں پانچ ہزار روپئے تو خیر وہ آ مجلس نے پڑھ دی وہ جس نے مجلس کرائی تھی وہ لوگ بھی تو ایسے ہوتے ہیں نا بھی چندر چندر جد کیا دس ہزار مل گیا پانچ ہزار بول دے دیا دو ہزار روڈ روپئے خرچ ہو گیا تین ہزار بچ گیا تو سال میں اگر تین مجلسیں کرا لیں تو نو ہزار بچ گئے تو سات آٹھ مہینہ تنخواہ بن گئی تو اس نے پیسے اللہ و عالم تھوڑے ملے تھے یا اس کی نیت خراب ہو گئی تو بار اس نے پانچ ہزار دینے کے بجائے ڈھائی ہزار روپئے جو تھے نا جی بڑے خوبصورت لفافے میں بند کیے اور بڑے آداب سے آ کے حضرت کو پیش کر دیے جب وہ سارے سواریاں تیار ہیں ٹانگے کھڑے ہوئے ہیں ملنے والے آئے ہوئے ہیں الوداع کہہ رہے ہیں سب کو جناب وہ گلے لگ گیا ہے تو اس نے بڑے ادب سے حضرت کو پیش کیا کہ حضرت یہ تھوڑا سا نظرانہ قبول پر مال آگے تو جناب وہ ذاکر تھا وہ کوئی عالم والی بات تھی نہیں اس نے بڑے آرام سے لفافہ لیا اور کھولا کہا یار کیوں چھپا کے دیتے ہو میں کوئی رشوت لے رہا ہوں حسین کے نام کا بلنگ ہوں میں تو کھلے ہوئی بات کرتا ہوں یہ رشوتیں چھپا کے دے در کھولا کا الو کے پٹھے پانچ ہزار دے کی ڈھئی ہزار دے کے لفافے مجھے تو لگا رہے ہو باقی میں آؤں ڈہی ہزار میں بیٹھا ہوں میں تو نہیں جاتا اچھا تم علی کے نام پہ دھوکھا دے رہے ہو تو جب یہ عالم ہو جائے میرے عزیز تو اب یہ دیکھیں یہ توحید ہے کہ اللہ کے پیغمبر سامنے صرف دو آدمی کھڑے ہیں علیہ مساسم اور سامنے جو ہے پھر آؤن ہے اس کی طاقت ہے لیکن وہ کہتا ہے کیا ہو گیا سامنے ماں بیٹھی ہے منتیں کر رہی ہے حضرت بلال فرماتے ہیں ہم ماں آج مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ مشرق ہار گئے اور بلال جیت گیا جی باتیں ہم مر رہے ہیں کہتے ہیں مسلمان جیت گئے انہوں نے کہا بیٹا کوئی اثر تو نہیں ہو گیا تکلیف نے کہا نہیں نہیں اما میں جیت اس لیے گیا ہوں کہ اگر مشرقین کے پاس زور جتنا تھا نا وہ تو مجھ میں لگا چکے مار بھی چکے لٹا بھی چکے انگاروں پہ لٹا چکے سب کچھ معلوم ہوتا ہے اب ان کی طاقت ختم ہو گئی ہے نا کہ میری ماں کے پاس گئے ہیں منت کر کے سوال ہی لائے ہیں کہ میں نبی کو چھوڑ دوں جب وہ تیرے دروازے پہ منتیں کرنے آ ان کی قوت تو ختم ہو گئی نا آج مجھے جی یقین ہو گیا اما فکر نہ کر کو گیا ان کے ہارنے کا وقت آ گیا میرے جیتنے کا وقت آ گیا تو یہ کیا تھا اس کلم توحید کی برکت تھی اس لا الہ الا اللہ کی برکت تھی جس نے بلال کو یہ قوت کی تو اکیلا بلال اسی مسجد عائشہ کے پاس جسے آپ تمین کہتے ہیں مسجد عائشہ بھی ہوئی ہے جہاں حد حرم ختم ہو رہی ہے اسی جگہ پر کفار مکہ جو ہے ایک صحابی کو لے آئے پھانسی دینے کے لیے وہ بھی کسی کو پھانسی دیتے تھے تو حرم سے نکال کے دیتے تھے کہ بھی اللہ کے حرم میں سزا نہ دیے جیسے امام و حلیف اور اللہ علیہ کا بھی احترام میں مسلح یہی ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجرم ہے تو حد دے حرم میں سزا دیں امام احمد حمب ال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جرم اگر اس نے اس علاقے میں کیا تو وہ سزا بھی اسی علاقے میں دیا گی لیکن امام و علیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سزا دو لیکن اس پر ایسے حالات پیدا کر دو کہ وہ حرم سے باہر نکلے یعنی پانی نہ پہنچے کھانا نہ پہنچے روٹی نہ پہنچے آخر کب تک اندر بیٹھے گا نکلے گا جب نکلے تو حدود حرم کے باہر سزا ان کو جب لے گئے تو انہوں نے کہا کہ تمہاری کوئی تمنڈا انہوں نے کہا صرف دو رکعات نماز پڑھنے دو اور کچھ نہیں اور دو رکھ پڑھ کے پتا ہے, پتا ہے کہتا ہے کہ دل تو میرا کرتا تھا کہ میں نماز لمبی کروں بڑے سکون سے پڑھوں لیکن میں نے سوچا کافر سمجھو گے کہ میں ڈر گیا اس لیے لمبی لمبی نمازیں کر کے میں وقت بچا رہا ہوں تو ایک کافر بدبخت نے کہہ دیا اس نے کہا کہ صاحب یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے بجائے اللہ نہ کرے تمہارے نبی کو ہم پھانسی پہ لے آئے اور تمہیں چھوڑ دیں تو نے کہا کیا کہہ رہے ہو بد وقت مجھے سو بار پھانسی پہ لٹکا دو لیکن میرے محبوب کے پاؤں میں کاٹا بھی نہ لگے کیوں میں نے تو اسی کا تو طلبہ پڑا ہے. اللہ کی توحید کی شہادت اور سرکار دو عالم کی رسالت کی شہادت یہی تو میرے ایمان کی بنیاد ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ان شرائط پہ اچھا ایک منٹ کے لیے آپ ذرا تھوڑے سے ایک اور پہلو سے کلمے پہ غور کریں جب آپ کو کلمہ توحید پہ علم بھی ہو مانا بھی جانتے ہوں کہ لا معبود بحق الا اللہ جب یقین بھی ہو جب شک بھی نہ ہو اخلاص بھی ہو محبت بھی ہو قبول بھی ہو ان یاد بھی ہو تو ایمان سے کہیں کہ پھر عادی شرک کر سکتا ہے اسی لیے نا کہ من کا الا اللہ دخل الجنہ حضور نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا بعض علماء پر و اس کا معنی یہ ہے کہ اگر گناہ ہوں گے اللہ چاہے تو معاف